السّلّی الحمد اللہ وحمد علیہ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واصل الرواشہ باقی تمام سامعین خارہ گرامی برادر سب خوشیوں سے واپسی سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر چار سو اکیانوے ابلک ہے چار سو اکیانوے یعنی دعوی شریف کے کی کی ہے ہے کا شروع سے ابھی تک کے درست کی تعداد تھے اور ایک سو تینتیس جو ہے اوراد فتحیہ کا درج نمبر ایک سو تینتیسواں ہے ہمارے سلسلے دادا دعوت دا دا دا شریف میں سے اوراد فتح کا میں ہے اوراد اور فتھیہ کا جو ہے پہلا حصہ یعنی ملک الجبار کے حصے میں ان میں پچاس جو ہے لا الہ اللہ ہے پہلے حصے میں تو ان میں سے اڑتالیس و... وقت اللّہ ہم پڑھیں لال للہ یہ تھا لا لریک اللہ لا یا الملک ولاحمدی ولیمیت واہ اللّہ یمود بیہ دل خیر واہ والا کلِِ شین قدیر بیادل خیر واہ شین جو ہے بےعدل خیر تک ہم نے کل کے درس میں بتایا تھا وہ والا کلِ شین کی آج کے درس میں تھوڑی سی توضیع <تصفيق> لوگوں یہ خدمت میں پہنچانے کی کوشش کروں گا تو یہ آج شدہ جو ہے یہی چارج کرم اول ایک سو تینتیس جو ہے اس دعی کرمے کے توضیع میں واہ والا کلِ شین خجے اس میں جو لغات تھے واو اور کے ہم بولتے ہیں ہاں ہوا ضمیر ہے ہاں جی پرو ناؤن جس کو انگلش والے بولتے ہیں ناؤن پر و ناؤن پروناؤن ہے ہاں جی ہوا ضمیر ہے جس کا مرجہ اللہ ہے واہ یعنی وا اللہ جو اس سے پہلے اللہ اللہ عنہ یعنی نے جملے کے اندر اس اللہ کی طرف پلٹتے واہ واہ یعنی و اللہ ہاں جی واہ اور کمانا دیتے تو واہ واہ یعنی اور وہ واہ یعنی اور وہ اللہ اور اللہ تو مانی میں جو واہ لفظ اور وہ اور وہ ذات اقدس مراد اسے اور وہ یعنی اور اللہ تعالی اللہ کو لیشین خجر اللہ کو بولتے ہیں عربی صرف نو کے اطلاع نو کے حرف جار بولتے ہیں پر کے معنی میں پر کے معنی میں جی یعنی شفا کے معنی میں نہیں ہے پرندوں کا جو پر ہوتا ہے بلکہ کسی چیز کے اوپر والا جو معنی کسی کسی کام کو کرنے پر کسی چیز کے اوپر میں جو پر استعمال ہوتے اس معنی میں تو علف یار ہے کل سب ہر ایک تمام کل کے یہ سارے معنی لکھا ہے کل کے معنی سب بھی لکھا ہے ہر ایک کا معنی میں لکھا ہے تمام کا معنی شیر معنی چیز کا معنی بھی لکھا ہے اور کچھ کا معنی بھی لکھا ہے جامع اس کا اشیا ہے تو وہ ہوا اور اللہ کی ذات اور وہ ذات اغدس یعنی اللہ کل شعین یعنی ہر چیز پر کل شعین ہر چیز پر اور وہ ذات ہر چیز پر قدیر قدرت رکھنے والا ہے تو شی کا لوچ جو ہے نا اللہ کلِ شے آیا تو یہ لفظ جو ہے اس کائنات کے ہر صغیر و قبیر ہر بڑے چھوٹے بری و بحری خواہ و خشکی کے موجودات خواہ سمندری ہاں جی سمندر میں رہنے والے یا خشک رہنے والے و بر خشک و تر اللہ کے عرش سے لے کر تا سمندروں کے تحت تک ہاں جی حتی اللہ تعالیٰ سب کو شامل ہے یہ شے کے مفہوم تک وسیع ہے اس پوری کائنات کے ہر چیز کو شامل ہے اللہ کھلی شیک ہاں جی یعنی تو, تو یہ سارے مانک میں آتا تو تمام الفاظ میں سے یہ لفظ دنیا میں الفاظ ہیں ہاں جی کتاب ہے قلم ہے کھاپی ہے مثلا اس طرح کے تمام الفاظ میں سے یہ لفظ سب سے زیادہ وسیع مستاق رکھتا ہے یعنی سب سے زیادہ چیزوں پر بولی جانے والی لفظ وہ لفظ ہے یعنی اس کائنات میں ہاں اس کے عظیم سے عظیم قرآمانی کو بھی شیخ کا لفظ کا اطلاق ہوتی ہے اور جو ہے حشرات الاض حتہ وہ جراثیمی مخلوق ہیں جی جو مائکروسکوپ کے علاوہ عام آنکھوں سے نظر نہیں آتے وہ بھی اس شے کے اور واقع ہوتی ہیں اور کائنات کے کوئی بھی چیز لفظ شے کے مفہوم سے خارج نہیں ہے اور ہر چیز کائنات کی میں موجود تمام موجودات جو ہے اس کا مذاق ہے حتى شے کے مفہوم میں اللہ تک بھی اس کے اندر شامل ہے بس اللہ کلِش یعنی اللہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر اللہ کلشین یعنی اللہ جی پرنگ اللہ کلِشینی ہر چیز پر تمام چیزوں پر سب کے سب پر یوں معنی بن جائے گا واہ واہ اور اللہ کی ذات اللہ کلِشعینی یعنی ہر چیز پر اور وہ ذات ہر چیز پر تمام چیزوں پر سب کے سب پر قدیر اور قدیر کا معنی کیا لکھا ہے عیاس ال قادیرہ یک دروس و قاد سے دو باب سے استعمال ہوا یعنی یعی فعلیقلوی اور فعلیفلوی دونوں باب سے قدرتاً نیز کا مزدار ہے اور اس طرح اقتدار باب استفاع سے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے دونوں صطوں میں ہاں قدرا یک در و قدرہ یکدر و اقتدار ان سب کا معنی قادر ہونا طاقت رکھنا یہ معنی لکھا ہے قادر ہونا کا طاقت رہنا اور یہ سارے معنی جو ہے اس لبس کا قدیر کا القاموس الجدید نامی عربی اردو ڈکشنری میں لکھا ہے لغت میں. تو اسی سے جو ہے اب قادر ان جو ہے اس کا اس وائل ہے قدرت والا طاقت والا یوں مانا بن گا لیکن قدیر میں الفصادی یا کے ساتھ ہے تو یہ صفت مشبہ ہے قدیر صفت مشبہ ہے وہ ذات کی قدرت و طاقت جس کا ہمیشہ کے لئے یعنی صفت بن چکا ہو قدیر یعنی ایسی ذات کہ طاقت و قدرت اس کا ہمیشہ کی جو ہے صفت بن چکا ہو یعنی وہ ذات جو ہمیشہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہو قدیر کے معنی پھر یہ بن جائے گا وہ پاک ذات وہ ذات ہے اقدس جو ہمیشہ یعنی کوئی بھی وقت ایسا نہیں جس میں اللہ سے یہ قدرت سلف ہو جو ہمیشہ اور ہر چیز پر عرض سے لے کا سراب پر چیز پہ قدرہ رکھتا ہے اس کی دلیل کیا خود یہی کائنات ہے یہ کائنات میں عرض سے لے کا سراب تک کتنا خلق اس اسے اللہ نے تو خلق ہے تو یہ پوری کائنات اللہ کے علا کل شین قدیر ہونے پر واضح ثبوت اور دلیل ہے ہاں جی اس پر کر اور کوئی دلیل تو نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ کائنات میں کوئی بھی ایسا دعوے دار نہیں ہے نہ فرشتوں میں نہ جنات میں نہ انسانوں میں نہ کوئی اور موجود جس کا یہی دعوی کے کائنات کو میں نے خلق کیا ہے. اس عظیم سورج کو میں نے خلق کیا اس عظیم چاند کو میں نے خلق کیا ایسا کوئی دعوے دار نہیں ہے وہ نہیں دعویٰ کر سکتے ہیں جو, جو بھی دعویٰ کریں گے وہ سو فیصد جھوٹا ہوگا ہاں لہذا جو ہے کائنات اس عظیم موجودات کو حشرات الارث کو بھی کیڑے مکڑوں کو بھی حتی جراثمی مخلوق ہاں جی جو کہ صرف معذقور کو معذکر ماسکر کو جو ہم جو دو خوردبین ہیں ان کے علاوہ دیکھ نہیں سکتے ہیں ان ز روح موجودات کو بھی اللہ ہی نے خلا کیا ہے بس معلومہ اللہ کے ذات اللہ کلشین قدیر ہے اور کتاب محردات راقب نامی جو لغت کی کتاب ہے اس میں اس قدیر کے بارے میں یہ توجہ لکھا ہے کہ القدرتو کب جو یہ لفظ القدرت کے اضاء الصفا بہا انسان جب یہ کسی انسان کی صفت واقع ہو جائے فلاں شاخ قدرت رکھتا ہے تو فوفاس من ہے تو اس انسان کے لیے جو ہے ایک ایسی حالت اور ہے کیفیت ہے اس کے اندر بحا یا تمکن من منفیلی شی اماں جس کے ذریعے سے وہ کسی کام کو انجام دے سکتے ہیں بولے یہ فلاں کام کو کرنے پر قدرت رکھتا ہے ہاں جی یعنی اس کے لیے یہ کام کرنا ممکن ہے یہ معنی بن جاتا ہے یہ تو من و منفی علی وہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اس کے لیے ممکن ہے متمکن ہے تجمین قدرت جب جو ہے کسی انسان کی صفات واقع ہوتی ہیں تو اس سے مراد جو ہے اس انسان کے لیے ایک ایسی حیات کا حاصل ہونا ہے صفات کا جس کے ذرے وہ جو بھی کام کرنا چاہیں تو کر سکتا ہے انسان کے لیے جب قدرت اس کے صفت ہو جائے تو معنی یہ بن جائے گا بہا یتمکن من فعل علش ما کوئی بھی کام کرنے چاہیں تو کرنے پر وہ قدرت رکھتا ہو لیکن ویزا وسف اللہ تعالیٰ بحا جب اللہ کے لیے صفت واقع اللہ قدیر کا جیسے کہ الشین قدیر کہا تو پھر وہاں مانا کیا ہو جائے گا توفہیہ نفیل ہو تو اس کے معنی کیا ہے اللہ قوادیر ہے یعنی اللہ سے ہر قسم کی ایج اور ناؤتوانی کو نہ فکرنا و ہاں جی یوں صفحہ غیر اللہ بن قدرت مدلقتِ مانن اور محال اللہ کے علاوہ کوئی بھی دوسری شعر قدرت مطلقہ سے متصف ہو کسی بھی چیز کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتا یہ شخص یہ شعر ہاں یہ موجود ہر چیز پر قدرت ہے ہر چیز پر قدرت کا لواظ صرف اللہ ہی کہہ سکتے ہیں یہ صفت صرف اللہ کے لیے درست ہے اس کو قدرت مطلقہ کہتے ہیں جی قدرت مطلقہ کا کام جب بھی جو کام کرنا چاہیں جو چیز خلق کرنا چاہیں کتنا عظیم ہو کتنا اخیر ہو ان سب پر قدرت رہنے والا صرف اللہ کے ذات ہے تو اس زباعت کا تجرمہ جو ہے عربی لغت کا عربی ہے عربی ہے اسے اردو تجمہ ہے اور جب قدرت اللہ تعالیٰ کے لیے وصفت واقع ہو جاتی ہے تو اس کا معنی ہر قسم کے عز و ناتوانی کو کمزوریوں کو اللہ تعالیٰ سے نفکرنے نہ نہ مرات ہے اور قدرت مطلقہ سے اللہ ہی کیا ہی کے غیر کا متصف ہونے قدرت مطلقہ سے اللہ کے غیر کا متصف ہونے مال ہے یعنی ہر قسم کے قدرت رہنے والا وہ صرف اللہ کی ذات ہے اس کے علاوہ کوئی اور موجود ہر قسم کی قدرت سے متصف ہو نہیں سکتا ہاں چونکہ جو ہے سورج سازی کو کون خلق کر خل سکتا ہے اس کو رات ساتھ آسمانوں اور زمینوں کو کون خلق کر سکتا ہے کس کی بات ہے ہاں جی تو ولقدیر جو ہے وہ ول فائل و لما یا شاع ولا قادری ما تقتی حکمت لا زائدن علی ولا ناخصن ولیزال کا لا یس ایو صبح بھی اللہ اللہ تعالیٰ کتاب محردات میں قدیر کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ القدیر سے مراد وہ ذات ہے جو عن حکمت کے مطابق یعنی حکمت وہ کوئی اللہ کو کام نکالا اللہ کو سے پاک ہے نا تو جو عین حکمت کے مطابق جو چاہے کر سکتا ہو نہ زیادہ نہ کام یعنی عین حکمت کے مطابق انجام دیتا اللہ کے ذات حکمت سے باہر کوئی کام انجام نہیں دیتا اللہ کو کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا حکمت جو تقاضا کرتی ہے اس سے نہ ذرا برابر کم نہ زیادہ ایسے ذات کو قدیر کہا جاتا ہے جس سے اللہ کے ذات مطلق متصف ہے اس وجہ سے اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور محلوق کو قدیر کی صفت سے متصف کرنا درست نہیں ہے صحیح نہیں ہے صرف اللہ ہی جو ہے قدیر ہے یعنی صرف اللہ ہی حقیقت میں القدیر سے متصف ہے اور صرف وہی ذات اس صفت سے متصف ہے کیونکہ باقی معلومات کوئی بھی فعل انجام دیتی تو ضرور ہاں جی یا حکمت سے کچھ کم یا حکمت کے تقاضے سے کچھ زیادہ انجام دے گا باقی موجود جو بھی انجام دیتے ہیں یا اس میں حکمت سے کچھ کم ہے یا حکمت سے کچھ زیادہ تفرید اوپر نیچے ضرور ہو جاتے ہیں سو فیض حکمت کے مطابق انجام دینے پر ہر چیز پر قادر ہونا ایک تو سو فیصد حکمت کے مطابق انجام دینے پر پھر سو فیصد انجام کے مطابق ہر چیز پر قادر ہونا دوسری موجودات کے لیے ناممکن ہے یعنی اس کائنات میں موجود ہر شے وجو ہر شے وجودی و امکانی ہاں جی ہر شے جو موجود ہے اور ممکن اور وجود ہیں کہ جس پر شے کا اطلاق ہوتا ہے لفظ شے جن جن چیزوں کو بولا جاتا ہے کہ ہم نے کپلے بتایا پوری کائنات کی ہر چیز کو شے بولا جاتا ہے عربی زبان میں اردو میں چیز بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ذات عقدس اس شے کے بارے میں ہر نو و ہر قسم کا تسلط و قدرت رکھتا ہے ہاں جی تو اللہ کل شہ قدر یعنی اس کائنات میں موجود ہر شے وجودی و امکانی کہ جس پر شے کا اطلاق ہوتا ہے لفظ شے کا اللہ تعالیٰ کے ذات عقد اس شے کے بارے میں ہر نو و ہر قسم کا تسلط و قدرت رکھتا ہے چرنج جی قرآن پاک میں اس بات کی گواہ قرنجِ جی قرآن پاک جو ہے اس بات کی گواہ ہے اللہ کا یہ قول ہے قرآن آیت سورہ صلاح بقرائے نمبر بیش ہے، ان اللہ علا کل شین خرید جیسا ریس دعا میں آیا قرآن پاک میں بھی ہے بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قدرت و سلطنت و حاکمیت مطلقہ رکھتا ہے اس کا تجمہ جو ہے فندہ کل جو لغت کے حوالے سے جو کیا وہ یہی ہے جو جامع ترین تجمہ ہاں بے شک اللہ تعالیٰ کے ذات ہر چیز پر قدرت و سلطنت و حاکمیت متلقہ رکھتا ہے ہر چیز کو جس طرح جس کیفیت میں جس نوعیت میں بنانا چاہیں بنا سکتا ہے فاس جو دعا جو ہمارا ہے وہ والا کل شین قدیر جو دعوت کے دعا کیسے ہیں یعنی کی سمان معنی بن جائے گا اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اللہ حبیشین نے یہ تجمہ لکھا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا اور سنت کے جو عالمی انہوں نے جو ترجمہ کیا ہر چیز پر وہ قادر ہے متأثر میں کیا ہے بندہ کی نے جو ترجمہ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے لغت سے ساری لغوی ترجم ترجموں کو ساتھ رکھا کہ اور وہ ہر چیز پر قدرت و سلطنت مطلقہ رکھتا ہے اور لاک الشین قدیر اور وہ ہر چیز پر قدرت و سلطنت مطلقہ رکھتا ہے یعنی ان میں حکمت کے مطابق جو چاہیں تاثر کا ساتھ ہے جو چاہے میں تغییر و تمدیل لا سکتا ہے جو چاہے اس میں تعمیر و ترقی کر سکتے ہیں ہاں جی یہ بنداخیر نے ترجمہ لکھا ہے شاخر یعنی وہ پاک جب بھی ہاں جی ہم کے تجمہ کیا وہ پاک ذات جو ہیں وہ پاک ذات ہاں جی وہ کاغذات جو ہے جب بھی جو چاہیں عین حکمت کے مطابق کرنے پر قدرت رکھتا ہے اور وہ ہرگز کسی بھی کام کے انجام دہی سے عاجز ہوا ناتوان نہیں ہے بلکہ وہ ہر کام کے انجام دینے پر قدرت و سلطنت ملتہ کا مالک ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا جبکہ وہ سب کو روک سکتا ہے واہ و علاق الشین قدیر تو حضن گرامی یہ بین بابر بتا رہا ہوں یہ ہماری دعا ہے دعا میں اللہ کی عظمت کا ذکر ہوتا ہے ہاں جی تو یہ دعا بھی ہمارا عقیدہ بھی ہے ہمارا عقیدہ ہے سپر پاور ہے خدا ہاں جی اس کائنات میں وہ اللہ جو ہر چیز پر قدرا رکھتا ہے اپنے دشمنوں کو ایک لمحے میں نحست نابول کر سکتا کتنا ہی وہ طاقتور کیوں نہ ہمارا اللہ جی. اس پر قادر ہے ہاں جی ہمارا اللہ جو ہے کوئی ایسی چیز کائنات میں اس کی ذات کے لیے ناممکن ماحول قدرت سے واحد نہیں ہے تو ایسے اللہ ہمارا رب ہے اذن جس کے سامنے ہم سرو سجود ہے اس کی ہم عبادت کرتے ہیں اس کے ہم جو ہے کلمہ طیبہ کی در سے اس کے زبان پر اللہ الہ الا اللہ اس کا اقرار کرتے ہیں اس کے توحید کا یہ نہایت ہی عظیم اللّہ اظہن گرامین وہ اللہ کلِشین قزیر پر آپ غور کریں تو یہ پوری کائنات اللہ کے علاق شین قزیر ہونے پر گواہ ہے اس کائنات کے عظمت کو ہم سوچیں اس کے پہاڑوں کو دیکھیں اس کے ستاروں کو دیکھیں اس کے سورج کو دیکھیں اس کے چاند کو دیکھیں اس کے شب و روز کے آنے جانے کو دیکھیں ہاں اس کے سال کے موسم کو دیکھیں اس کے تمام محلوقات پرندے چرن پرن درندے سمندری محلوقات مجھ ان سب کو دیکھیں کتنے عظیم ہیں ان سب کو کس نے حالانکہ یہ اسی پاکزان نے جس کے لیے ہم سروس سجوت ہوتے ہیں اس کے سامنے سبحان رب العبہم نے کہہ کر ہم اس کی عظمت کو یاد کرتے ہیں تو یہ ذات جو ہے وہ اللہ کلی شین قدیر بادشاہ ہیں میرے اللہ تعالیٰ میں ان دعاؤں کو صد کے دل کے ساتھ اللہ کی عظمت کا ادراک کرتے ہوئے پڑھتے رہنے کی توفیق عطا آمین رب